سلاد و تسلیم کی موت آنی ہے اعلی حضرت نے کیا فرمایا آن کی آن لمحہ لمحہ بس لمحہ آئی لمحے کے لیے آئی اور پھر جان واپس قانون پورا ہوا پھر ان کی زندگی ہے ایسے جیسے فرشتوں کی زندگی کہ ہم سے غائب ہو گئے موجود ہیں فرشتوں کی طرح جیسے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے موجود اسی طرح اور لیجیے وہابیوں کے دوسرے پیشوا پہلا میں ابن تیمیہ کو شمار کرتا ہوں دوسرا ابن قیم کو ابن کبابیوں کے دوسرے پیشوا کی بات سناتا ہوں حقیقت میں اس کی نہیں ہے اس نے اور امام سے لیا ہے وہ ہمارے امام امام ابو عبداللہ قرطبی ان کی کتاب اتد کرا اس کے حوالے سے اس نے اپنی کتاب کتاب الروح یہ میرے میں ہر روح کے اندر ابن بلد قیم بلد نے بلد قیم بلد امام ابو عبداللہ, عبداللہ قرطبی کے تنقرا کے حوالے سے یہ لکھا بلد بلد بلد کہ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام ایک, ایک حال سے بندہ دوسرے حال ایک جگہ, جگہ سے, سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے خالی ختم نہیں ہو جاتی یعنی یہ نہیں کہنا کہ عدم محض ہے یہ متادلا قاقیدہ موت کو آدم مال سمجھنا محتاد ہے عال سنت کاقیدہ یہ ہے کہ موت انتقالوں من دار ان علادار ہی بات نقل کی ہے ابن قیم نے توجہ رکھنا ذرا پینتیس صفحے پر امام ابو عبداللہ اللہ سے اور امام امام ابو عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے استاد احمد بن ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کر رہے ہیں کتاب التذکرہ کے اندر اب توجہ رکھنا ذرا موت فرماتے ہیں ایک دار سے دوسری دار ہے گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے خالی ختم ہونے ختم ہونے <بارز> کا نام نہیں ہے اب محض کا نام نہیں ہے محض سمجھتے ہیں اب اہل سنت سمجھتے ہیں بہتا دلا اہلتے مسلمانوں میں عام لفظ چلتا ہے کوئی یارو فلانا بندہ انتقال کر گیا کرائے الاحی دال انتقال کر گیا بولتے ہیں یہ صحیح سنیوں کا عقیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہی یہ ہے امام جلال الدین سجوسی نے شرح سدور میں اور انہوں نے یہاں پر جو لکھا اور دیگر ایمانے کے انتقال ہے دار سے دار کی کیا اور سنوے آپ فرماتے ہیں یعنی امام کرتبی کے استاد ان کا فرمان امام کرتبی قرتب نے نقل کیا اور امام کرتبی کا فرمان امام کرتبی کے حوالے سے اپنی کتاب روح میں نقل کیا ہے کیا ہے ان موتا لے سب عدم محد موتا عدم محض نہیں ہے وہ انما ہو انتقال میں نہال ایک آل سے دوسرے حال کی طرح منتقل ہونا ہے وج اللہ آگے فرماتے ہیں دلیل اس پر یہ ہے ان, ان شہادآباد قتل وہ موتے ہیں احیا رب یورزور فرماتے ہیں شہید لوگ قتل اور موت کے بعد اپنے رب کے زندہ رہتے ہیں فر مستری خوش رہتے ہیں وہاد ہی صفت الحیا یہ ضدوں کی شان ہے پھر دنیا ویدا هذا نہ پھر جب شہیدوں کا یہ حال ہے تو کان لبیاؤ بے دال کا حق اولا امبیا تو زیادہ حقدار ہے ماں قد کلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس پر اس پر لمبے آئے ام زمین امبیا کے جسم کو نہیں کھاتی وہ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم استباب لمبے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ساتھ اکٹھے ہوئے لہلت آئے جما معراج کی رات فی بیت المقدس سے وہ پھر سماایا آسمانوں میں وہ خصوصا موسی خصوصا موسی علیہ السلام کے بعد و قد اخبارہ بہ ان ما من مسلم یسلم علی الا رد الله علی روہ و روحه حتا یردا علیہ السلام فرمایا ابھی اس میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سلام بھی مجھ پر مسلمان بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے میری روح واپس کی ہوئی ہے تو میں اس کا سلام کا جواب دیتا وہی سنو سنو کاضی شوکانی کاضی شوکانی شوکانی میری پریشانی جس کی مر گئی نانی یہ جناب, جناب جی نہ نواب صدیق حسن بھوپالی کا استاد تھا یہ بھی واپی تھا اس نے توحفت الاکرین امیا توحفت الاکرین بے عدتت الحسن الحسین کلا میں سید المور اس کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس نے اس حدیث کے مطلب میں جو ابھی پڑھی ہے نا یہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے روح تو وہ یہاں پر اس میں لکھ رہا ہے اس کتاب میں کہ روح سے مراد بولنا ہے کہ اللہ تبارک جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بلواتا ہے محبوب جواب دے یہ نہیں ہے کہ روح روح تو فرو کہتا ہے واپس ہے اسی وجہ سے امام بے نے یہاں پر شعب الیمان میں اسی حدیث کے تحت لکھا ہے اے قطر یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالی ماضی کے اندر میری روح واپس کر چکا ہے میں صرف جواب دیتا ہوں اب بولو اے امام بےحتی نے شعب الیمان میں امام جلال الدین سیدسی نے الحاید الفتاحی میں امام جلال الدین سیدسی نے الف السدور میں اور جناب جی پھر پھر اس سے آگے چلیں تو جناب جی یہ کتاب سامنے پڑی ہے ہاں جی توفت الاکرین توحفت ذاکرین میں قادی شوقانی نے یہ لکھا ہے جان واپس ہو اور میں نے کیا بتایا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جان اے ہم اور کیا کہیں تم کہتے ہو ان کی جان واپس صحیح کے والے سے تمہارے بھی مانتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں جان شریف واپس ہے یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح قبر میں میرو کہیں ہو جسم کہیں ہو صرف تعلق ہونا इधर یہ ہے واپس ہے کیوں واپس ہے جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف کو اعلی سے اعلی مقام میں رکھنا تھا تو اعلی سے اعلی مقام جب دیکھا تو نہ عرش ملا نہ کعبہ ملا کیونکہ جس میں سے اعلی تو کہاں ڈھونڈیں گے ان کے برابر کوئی جگہ نہیں ان کے उन برابر کوئی چیز نہیں ہتھی کے تمام توجہ کر آج ہی بدائے الفوائد ابن قیم کی کتاب وہاں پیوں کا سیر اور ان کے بڑے کا یہ چدا الفوائد کتاب میرے ہاتھ میں دو جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے میرے جی توجہ ہے اس کی جو جلد میرے ہاتھ میں ہے حصہ تیسرا اور چوتھا اس کے صفحہ تیسرے سفے تیسرے جز کے صفحہ نمبر 135 پر محد ابن, ابن عقیل ہم بلی کے حوالے के سے اس نے لکھا پوچھا گیا ان سے کہ حضرت, حضرت بتائیں حجرہ رسول اللہ فضل اللہ ہے یا کابت اللہ فضل ہے تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ کے آنے سے رسول اللہ کے بغیر حجرہ رسول اللہ کی بات کرو تو پھر تو کابا فضل ہے اگر حضور کے جسم شریف کے ساتھ کی بات کرو تو کابا کیا ہے نہ عرش یہاں ملتا ہے نہ جنت وہابیوں کی سر کی پٹائی کے لیے صرف ایک حوالہ ان کے ذائم ثانی حجی ضائم ثانی وکیل ثانی توجہ ذرا کفیل ثانی بلکہ رنگیل ثانی رنگیل ثانی سرکار کا یہ حوالہ کافی ہے سمجھ نہیں آئی اور ان کے گھر کے حوالے میں اور بھی بات اتنا, بات اتنا سمجھ لی کہ نہیں جب کوئی جگہ ملی جس میں جس رسول, جو رسول جو کے ساتھ کی جہاں سے لی تھی وہیں لوٹا دی یہ مطلب ہے اللہ قدرت اللہ ادھر بہ کی شعاب المان شریف کی جلد پڑی ہوگی شعب شعب سوابلیمان شریف یہ مجمع الزوائد ہے شعب سوابلیمان یہ الفاظ امام بحقی کے سنا دیتا ہوں توجہ او میرے بھائی سمجھ نہیں آئی توجہ نہیں کی ادھر دے اسی حدیث کے داد لکھتے ہیں فرماتے اس کا معنی جی یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے تبر فرمایا فرمایا معنی اس کا یہ جی ہے کہ اللہ تعالی مجھ پر میری روح واپس کر چکا وہ بولو مرو واپس کیوں اگر اس کا یہ ظاہری معنی لیا جائے کہ جس وقت, جس وقت کوئی سلام, سلام بھیجتا ہے है। اللہ اس, اس وقت روح واپس کر دیتا ہے تو بات کو سمجھنا اس کا مطلب, مطلب تو یہ نکلے گا نوزو بلّہ ہے میں ڈالے کروڑوں تو درود پڑھنے والے ہیں بات کو سمجھنا چلو اگر کسی وقت وقفہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے بار بار جان شریف پڑتی ہے پھر نکلتی پھر یہ تو پھر کروڑوں موتیں آپ پر جمع ہو رہی ہیں اور حضرت صدیق کے اکبر نے تو کہا تھا جب آپ صلی اللہ وسلم وصال فرمایا حضرت نے آ کر چوما اس وقت فرمایا تھا لا یجمع اللہ کا موتتین یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا وہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا ادھر کروڑوں موتیں ماننا پڑتی ہیں معلوم ہوا مانا وہی ہے جو امام بے حقی نے کیا کہ قد یہاں پر مقدر ہے جس کا مانا ہے ماضی قریب یعنی اللہ نے واپس کر دی ہے سدیش کا ایک مانا کیا گیا <سلی> اور دوسرا جو کیا ہے نا دوسرا وہ قاضی شوخانی نے کیا ہے سمجھ نہیں آئی وہابی نے ہاں جی توجہ ہے بتاؤ پڑھوں و ہابت بم سٹ دے بامی ڈگنا ایسا بم جہا منہ چ نکلتا پیا تین تین انتالیس افر تو فتح کیا کہہ رہا ہے توجہ کیلا وراد روح ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر ہی لا تفارے مرو اللہ دل دل اللہ دیر فرماتے ہیں کہتا ہے فرماتا بولتا رد سے مراد کیا ہے بولنا کیا ہے میں بولتا ہوں پھر سلام کہتا جواب دیتا ہوں توجہ ہے لے انہو فی قبر ہی کیونکہ آپ صلی اللہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں بروح ہوں لات اس طرح زندہ نہیں تو کوئی سمجھے تعلق ہے جسم کے ساتھ آپ کی روح شریف آپ کے بدن سے جدا ہوتی نہیں ہے لا تفار کیوں لمبیا حدیث پیش کر رہا ہے آ گیا کہ حدیث میں جو آ گیا قبروں میں زندہ ہوتے ہیں تو پھر معلوم ہوا صاف کے رو ان کی ان کے اندر ہی سبھی بات سنو اے ایک, ایک سرکار کا موجہ موجزات کا سلسلہ جاری میرے آپ کا انعامدار کے موجزات کا سلسلہ اس پر دلیل پیش کروں یہ صحیح آدیش مبارکہ میں آ گیا کہ آپ جواب دیتے ہیں سلام بات کو سمجھنا چلو دور والے سلام فرشتے پہنچاتے ہیں جیسے حدیث سے مبارکہ اور وہاں پر جو کھڑے ہیں ان کے سلام خود حضور سنتے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے جب کہتے ہیں سلام و نبی وہ بکرے اور جو دوسرے حضرات ہیں درود و سلام پتہ نہیں کتنا لوگ پڑھتے ہیں وہ سلام پڑھنے والے کروڑوں ہیں گنتی سے باہر ہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پک وقت کروڑوں سلام آ رہے ہیں حضور جواب دے رہے ہیں بتاؤ یہ جواب بغیر موجے کے کیسے ممکن ہے اگر عادت کے مطابق بولنے کی بات کی جائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کروڑوں آدمیوں کا سلام بندہ پیک وقت سنے بھی صحیح اس کا جواب دے سکے یہ تو ممکن ہی نہیں ہاں جی دس آدمی بلائیں دس کا تو جواب بایک وقت نہیں دے سکتا ایک کو دے گا تو دوسرے کو نہیں دوسرے کو دے گا تو تیسرے کو نہیں ارے میرے بھائی حضور کروڑوں کے سلام کے جواب دے رہے ہیں معلوم ہوا میرے آقا کا یہ جواب دینا بھی یہ لوگوں کی باہر عام دنیا کی عادت سے باہر ہے یہ بھی ایک موجودہ ہے یہ بھی ایک ارے بھائی چشتی کیسے یاد تو میں کہوں گا صحیح روایت میں آتا ہے مولا علی سے کہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے دوسرے رکاب میں پاؤں دوسرا پہنچنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے بتا یہ کیسے ہوتا اگر تیس سپارے اس لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں تو کروڑوں کے درود و سلام کے جواب سید و کے منہ شریف سے بھی ہو جاتے ہیں. وہ علی کی کرامت ہے مستفا کی خدمت کے فیض میں اور یہ میرے مستفی کا موجودہ ہے میرے رب العالمین کے فیض میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی ایسے آتا ہے آپ بھی ایسے آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے زبور ختم کر لیتے توجہ ہے اب اگلی بارت پڑھوں ابن قیم کیا گہرا ہے کیا لکھ رہا ہے غیر سر میں جملہ تہل کاٹو ان کے علاوہ اور بھی کیا ہیں جن سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ بے انما تلم بے آئے ان نما ہوا راجو خوش بو انا بے ہے سلا نتر کو ان کا نو موجودی نجا اکلال فلم موجود نا دکھ رہا ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے سے اتنی روایتیں ہیں یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ نبیوں کی موت فقط اتنی ہے کہ ہم سے چھپ گئے خوشیبو انار ہم سے چھپ گئے ہیں بے حد فلا ندر کوم کہ ہم ان کو نہیں پا ان کو نہیں دیکھ سکتے ون کانوں موجودین ہم نہیں دیکھتے وہ موجود ہیں جا ازالے کل حال ہے فلم لائے کا ان کا حال اسی طرح ہے جس طرح فرشتوں کا ہے فرشتے ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہم دیکھتے نہیں لمبیا کا یہی آل ہے وہ ساتھ ہیں وہ ہیں زندہ ہیں خبروں میں آئے جہاں پر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ نہیں دیکھتے لوگ دیکھتے نہیں بتاؤ ذرا یہ تو بتاؤ جب ادھر زندہ ہیں سارا کچھ ہے توجہ کرنا ذرا تو بتا سات آسمان موٹے ہیں یا قبر کا پردہ موٹا ہے سات آسمان تو لمحے بھر میں پار کر کے عرش تک پہنچ گئے وہ رکاوٹ نہیں بن سکے اتتے وبھی سے پوچھ کبر کا پردہ رکاوٹ بنے گا سمجھ ایا اللہ معلوم ہوا الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مخالفوں کی کتابوں میں پڑھا ہے اپنی تو اپنی رہی تو اگر ہمارے اعلی حضرت بریلوی اتنا کہہ دیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے لاکھ ہیں ان کتوں پر اگر ان کا ابن قیم لکھے خوشی بھونا تو فرق نہیں پڑتا یہ ابن قیم امام رہتا ہے یہ مشرق نہیں بنتا یہ بدافی نہیں بنتا اور اگر اللہ رب کہہ دے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے تو وہ بتاتی بھی ہے گمراہ بھی ہے گمراہ بھی ہے میں پوچھتا ہوں لانتی ذرا چشمے عالم سے چھپ جانے والے اور غشبو اناگ کے اندر فرق تو کرتا کیا فرق یہی فرق ہے یہ اردو ہے وہ عربی ہے خیر ان کے نزدیک اردو اور عربی میں جب ترجمہ کرو گے تو فرق زمین آسمان کا ہو جائے گا کیونکہ یا یا گوندلوی جیسے محدث بیٹھے ہیں زبیر زئی جیسے بدی ادین شیتانی میں تو رنو جن خود کو ترجمہ کوئی کوئی عمر صدیق صاحب ہے گجرا آہ طالب رحمان ہے پنڈی والا پروفیسر <aan passo hard kind> جس کو ہمارے شاگرد محمد عمر صاحب نے سوال کیا حضرت لوقان فیمس کے اندر اللہ کون سا ہے ناو میر کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں آیا ایمان سے ایسی خچ اس نے ماری ہمارے پاس ریکارڈنگ محفوظ ہے آپ سن سکتے ہیں جو طالب علم ناو میر والا وہ خچ نہیں مار سکتا جو حضرت نے جو مجد متحد مطلق آپ بخاری پر کام کر رہے ہیں بلکہ بخاری ان کے کام کی آ گئی حضرت نے بخاری کے ساتھ کیا کام کیا ہوگا اللہ کے ساتھ تو یہ کام کر دکھ امت کی بت بختی ہے ایسے پیشواؤں کے نصیب ہونا سلام کی زندگی آپ یاد دیکھو نا یہ خود لکھ رہے ہیں کہ یقین ہے کہ امبیال علیہ السلام کی اس طرح موت ہو بس آن کی آن آئی روح شریف واپس قبر شریف میں ویسے زندہ سمجھ نہیں جس طرح کے دنیا میں تھے جس طرح کے اگرچہ تمام احکام دنیا والے ان پر جاری نہ ہوں گے اس وقت تمام احکام میں نہیں لیکن کثیر احکام میں دنیاوی زندگی آپ کی دنیاوی زندگی دیر میں رکھنا جس طرح کے قبر والوں کی زندگی سمجھی جاتی وہ نہیں ہے